اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپن قسم میں حد کی کوشش ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سننے والا آیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راپر ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈر سننے والا تشریف لایا تو اسنی انہین نہ بڑا مگر نفرت کرنا